رحمان دیکھیے صاحب یہاں تک تو بات ہو گئی ایک سو نو نمبر آج تک یہودیوں نے جو اعتراضات کیے اور بعض سادہ لوگ مسلمان جو ان کا شکار ہو گئے یا جو بات ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عن میں سے بڑے لوگوں میں سے کوئی اس میں شریک نہیں تھا اب اس کے بعد ان امور کا بیان فرمایا جو مسلمانوں کو صحیح طور پر قائم رکھ سکیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بالکل ابتدا میں ٹرمز کچھ پڑھی تھیں تو اس نے ارض کیا تھا کہ قرآن تین چیزوں کا ذکر کرتا ہے سارا آگے پیچھے آیات کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے درمیان میں ایک دم سے وہ لے آتا ہے کہ نماز پڑھو اور پھر کبھی کبھی قرآن یہ لے آتا ہے کہ تم حج کرو اور اسی طرح یہ تینوں چیزیں بیان کر دی تھیں روزہ رکھو رس کیا تھا نا ان تینوں چیزوں کا ان میں سے ایک مقام یہ دیکھ لیجئے اب بات پیچھے سے چل رہی ہے ساری منافقین کی یا یہودیوں کی جو بھی آپ اس کی تشریح فرمائیں اور اس کے بعد یہ آیت آ ایک سو دس نمبر و عقیم السلاوات اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو پھر یہودیوں کی بات شروع ہو جائے گی وکال الت خل الجنت اللہ منکانہ ہود ٹھیک ہے تو پہلے بھی یہودیوں کا یا منافقین کا ذکر اس کے بعد ایک آیت اللہ نے مسلمانوں کو کہہ دی کہ واقعی مسلح اور نمازوں کو کیا کرو قائم کرو نماز پڑھتے رہنا کیونکہ جب نماز چھٹ جائے گی اور نماز کو ترک کر دو گے تو بندگی کی علامت اتر گئی بندگی گئی ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے اس لیے یہ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے جو ہیں نا اور جماعتیں اور ان کے امیر اور بڑے بڑے لوگ جو اس عزم سے اٹھتے ہیں کہ جی بس اسلام تو پورا غالب کر کے رہیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور کئی کئی تنظیمیں بناتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے بڑے خطرے میں بڑے خطرے میں ہیں ان کے کاموں میں برکت تو کیا ہونی ہے ڈر ہے کہ کہیں شیطان کی پٹڑی پہ نہ چل پڑیں کہ شیطان نے انہیں اس کام میں لگا رکھا ہے کہ تم بس خلافت اور ملک میں حکمرانی اور اسلامی قانون اور یہ چیزوں کا پرچار کرتے رہو اور جو کام تم پر فرض ہے وہ نہ کرو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کبھی بھی اس چیز میں نہیں آنا چاہیے اس دھوکے میں کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں فنڈس جمع کر رہے ہیں پیسے جمع کر رہے ہیں اسپتال چلا رہے ہیں اسکول چلا رہے ہیں یہ چیزیں اور اپنی ذاتی زندگی میں نماز اگر غائب ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ بڑا بڑا نقصان ہو گیا اللہ نے فرمایا وہ آت اور سکات پی دو وما تو اور دیکھو نماز پڑھو اور زکات دو بحسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ تمہارے لیے وہاں پر جہاد ممکن نہیں جہاں پر تم اسلام کو قوت اور طاقت کے بل پر غالب نہیں کر سکتے بہت سے حالات ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں خاص طور پہ کہ ہر جگہ لڑائی دنگا اور اس ان چیزوں سے کام تھوڑا ہی چلتا ہے تم فسرین کہتے ہیں کہ جہاں پر جہاد اور قتال اور یہ چیزیں ممکن نہیں ہے وہاں تم کیا کام کرو اللہ نے کہا باقی مسلح نمازیں پڑھتے رہنا زکات دیتے رہنا یعنی اپنی نجی زندگی میں اسلام کا غلبہ رکھنا وہ ماتقدموں انفسکم اور جو کوئی چیز بھی تم اپنی جانوں کے لیے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے بھیجو گے یعنی اپنے آپ کو آخرت میں سکھی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو آخرت میں ثواب کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت بنانے کے لیے تقدموں تم تقدیم کرتے ہو پیش کرتے ہو بھیجتے ہو من خیرن کوئی بھی کام جدور اللہ, اللہ کے ہاں تم اس چیز کو پاؤ گے آسان تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں تمہیں اس چیز کا ثواب ملے گا اور بعض ذرات کہتے ہیں کہ بے آئی ہی وہی چیز پاؤ گے کہ جو نیکی تم نے کی اس نیکی کی ایک شکل ہے اور وہ شکل تمہیں وہاں ملے گی یہ بڑی لمبی بحث ہے اس کو ہم کریں گے بھی نہیں خلاصہ بس ساری بحث کا یہ ہے کہ جو اعمال ہم دنیا میں کرتے ہیں قیامت میں وہ کیسے سامنے آئیں گے کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ آئیں گے اپنی اصل صورتوں میں اور کچھ کہتے ہیں کہ ہر عمل جو ہے وہ چونٹی کی طرح آئے گا یا رائی کے دانے کے برابر آئے گا قیامت میں آتا ہے نا کہ تلیں چیزیں تو اسکیل کیا ہے پیمانہ کیا ہے تو کہتے ہیں سب سے کم پیمانہ رائی کا اللہ نے بیان کیا ہے ایک جگہ آیا ہے نا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی آسمان میں یا زمین میں اس بلکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی انہوں نے کہا میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی آسمان میں زمین میں کسی چٹان پہ یا تو اللہ اللہ قیامت میں اس نیکی کو بھی لے آئے تو وہ کہتے ہیں رائی کے دانوں کی طرح ہر ایک انسان کا عمل جتنا اسے ثواب ملے گا رائی کے دانوں کی صورت میں اس کو پیش کر دیا جائے گا بتا دیا جائے گا یہ منیمم جو, جو, جو لیول یا اسے کیا کہتے ہیں پیمانہ میئر جو مقرر کیا گیا وہ یہ ہیں کہ بے ہی وہ نیکی یا گنا جس صورت میں کرتا تھا وہی سامنے لا کے رکھ دیں گے کہ یہ کام جیسے موت کے متعلق آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چیز جنت اور جہنم کے درمیان جسے رکھ کے ذبح کر دیا جائے گا وہ موت ہوگی دنبے کی شکل میں لایا جائے گا اور وہ دن اہل جنت کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا اور اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ مایوسی کا ہوگا اور اللہ کا اعلی فرما دیں گے کہ اس کے بعد موت کسی پہ نہیں آئے گی اور اللہ سے ذبا کر دے گا تو موت کی گویا ایک شکل ہے جو سامنے آ رہی اسی طرح ہر چیز جو انسان نیکی کرتا ہے اس کی بھی کوئی خاص شکل ہے رحمت جس سے لوگ ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا اس کی بھی ایک خاص شکل تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ٹکڑوں کی صورت میں تقسیم کر کے ایک ٹکڑا دنیا میں بھیجا تو وہ کہتے ہیں تجدوہ عند اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اس عمل کو بے ہی اللہ کے پاس پاؤ بہت سی چیزیں حدیث میں ایسے ہی آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے بتلایا ہے اور وہ عمل وہاں پر جا کر اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو گیا لیکن اپنا اپنا حال ہے انسان کا جو چیزیں پسند ہوتی ہیں اللہ تعالی اس چہان میں بھی دے دیتے ہیں امام احمد ابن حنبل احمد اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے ایک دوست تھے طبقات الحناب اللہ حنابلہ کی طبقات پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسے پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور کتابوں کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی تو میں اسے دیکھتا تھا جب بھی وہ کتابوں کا ذکر کرتا رہتا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں وہ جنت میں ہے اور امام احمد رحمت اللہ فرمایا میں نے دیکھا اس کا چھت بھی کتابوں کا ہے اور دیواریں بھی کتابوں کی بنی ہوئی ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اور مجھ سے کہا کہ کیا چاہیے میں نے کہا کتابوں کا گھر دے دیں تو ہر طرف رشتوں نے کتابیں کتابیں رکھیں کیسا خوش نصیب ہوگا پڑھتا ہوگا ہے نا تو, تو وہاں یہی چیزیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے تھے بڑے صاحب کش واقعی بزرگ تھے تو حاجی محب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے میرے بڑی تمنا رہی کہ کسی طرح دو رکتیں ایسی پڑھوں جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خیال دل میں نہ آئے تو کئی برس مکہ مکرمہ میں لگا رہا اس محنت پہ آ ایک دن مغرب کے بعد دو رکتیں پڑی جب سلام پھیرا تو بڑا میں خوش تھا میں نے کہا سبحان اللہ اللہ نے اتنا کرم فرمایا آج تو دو رکتیں ایسی پڑھی کہ کسی کا خیال ہی نہیں آیا تو میں نے دعا مانگی اور میں نے کہا جنت میں اس کا کیا اچر دیں گے یہ بھی دکھا دیں تو کہتے تھے میں نے خواب میں دیکھا حاجی صاحب رحمتہ اللہ سے کہنے گیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا مجھے حور ملی اور مجھے بتایا گیا کہ دو رکتوں کی حفاظت میں تمہیں یہ دے رہے ہیں مگر وہ اندھی تھی تو پریشان کہ اندھی کیوں تھی تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا غالباً آنکھیں بند کر کے نماز پڑی ہے اسی لیے اور پھر انہیں بڑے کام کی بات حضرت نے فرمائی حضرت نے فرمایا کہ سنت کے مطابق آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے کہ دل لگا رہے کیونکہ سنت کو ترجیح حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے زیادہ غالب ہے. تو ترجم ہو تم اس عمل کو اللہ کے ہاں پاؤ گے اللہ کے ہاں پائے گا یا تو اس کا ثواب یہ آسان تقصیر ہے اور مشکل وہ ہے جو آپ سے ایس کی ان اللہ وما تاملون بصیر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ رہا